ان الله <سؤال> الرحمن <سؤال> الرحيم نحمد الله ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم بعد فقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والقران الحميد اعوذ بالله السميع العليم فيه ولفيه ولفيه. من الشيطان وجنمه وتب عليه واغفر لي ان عدده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والحرب منها اربع محرم و حرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مدینہ ہے جس کی بنیاد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجرت کے واقعہ پر ہے مکہ سے مدینہ کی طرف اجرت کے واقعہ کرطور خن اس کا آغاز اور بطور اس سے مارچ یہ سترہ جن میں شروع ہوا پہلے دن امر بابود اللہ کو بارہ کے زمانے سید اب موسا رضی اللہ ابا بالا یمن کے گورنر تھے تو ان کے پاس و روم میں ہی خود اللہ ابا ہاں بالا آب کے آپ کے پیغامات پر تاریخ نہ لکھی تھی تو سترہ ہدوی میں ابو ابموسا اشعلی رضی اللہ تعالیٰ عن کے توجہ دلانے پر عبر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے کو اپنے پاس جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ مرتبہ رکھا تبادلہ اخلاق کے بعد یہ کہہ پایا کہ اپنے سنگ کی بنیاد واقعہ ہجرت کو بنایا جائے کیونکہ یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ تھا اور اس کی ابتدا محرم الحرام سے کی جائے کیونکہ تیرہ نبوت کے دلشجہ کے بالکل دل عاص منصوبہ طے تک لیا گیا تھا جرت کرنے کا اور اس کے بعد جو جان شروع ہوا تھا وہ محرم الحرام کا جان تھا تو لہذا محرم الحرام کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا اس اعتبار سے مسلمانوں کا جو یہ اسلامی سال ہے یہ ایک خاص معنی اور مقوم کا حامل ہے امتیازی حیثیت اس کو حاصل ہے دنیا کے تمام سر مذاہب میں اس وقت جتنے بھی تین رائج ہیں سن جو چلتے ہیں وہ عام طور پر یا تو کسی مشہور انسان کی طاری پیدائش پر, پر ہیں یا تاریخ وفات پر ہیں یا کسی کی شکست و فتح پر ہیں یا کسی کی تاج پوشی پر ہیں مثال کے طور پہ مسیحی سن جس کو سن بھی کہتے ہیں یہ جنوری فروری والے جو مہینے ہیں انگریزی سال بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ عیسا علیہ السلاط کی ولادت والے دن سے متعلق ہے سن جی کا آغاز عیسیٰ علیہ اللہت کی پیدائش کے سال سے کیا جاتا ہے اسی طرح جو یہودیوں کا سن ہے یہودی سال اس کو یہودی اختیار کرتے ہیں وہ فلسطین پر سیدرحمان علیہ سلاط السلام کی تخت نشینی کی یادگار ہے تو ہم دیسی مہینے کہتے ہیں عام طور پر دیہاتوں میں لوگ استعمال کرتے ہیں وہ جو دیسی سال ہے اس کو کہتے ہیں سن بکرمی یہ راجا بکرما جیت سنگھ راجا بکرما جیت سنگھ کی پیدائش کی یادگار ہے اس کی پیدائش سے یہ سال شروع ہوا اسی طرح رومیوں کا جو سن ہے رومیوں کا سن وہ سکندر فاتح آزم کی پیدائش کو ظاہر کرتا ہے یعنی دنیا میں جتنے بھی سین رائج ہیں مختلف قوموں میں مختلف علاقوں میں اللہ علاق علاق الگ رائٹ ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ماہ و سال کا حساب کتاب لگاتے ہیں وہ کسی نہ کسی انسان کے پیدائش وفات فتح تاج پوشی بس کسی قسم کے واقعات سے متعلق ہیں لیکن جو تن ہجری ہے مسلمانوں کا جو سال ہے اس کا تعلق مسلمانوں کے واقعہ ہجرت میں ہے ایسے واقعہ کے ساتھ یہ متعلق ہے کہ جس میں بہت سارے سبق بھی ہیں کہ اگر مسلمان علامہ کے نتیجے میں علائے کلیمہ صبح کے نتیجے میں تمام طرف سے مسائل آلام اور پریشانیوں میں گر جائیں تب لوگ مسلمانوں کے مخالف ہو جائیں قریبی رشتے اور خیش و اکارت بھی اس کو ختم کرنے کا عزم کر لیں اور دوستحباب بھی اس کو تکالیف پہنچانا شروع کر دیں اور شہر کے تمام سربر سربرآہ لوگ وہ اس کے مخالف بن جائیں اور اس کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا لیں ہر لحاظ سے مسلمان پر عرصۂ حیات کو تنگ کر دیا جائے تو اس صورت سے مسلمان نے کیا کرنا ہے وہ مظاہرت کا راستہ اختیار نہ کرے نرمی نہ اپنائے اپنے موقف میں تبلیغ میں اپنے عقائد و نظریات میں لچک پیدا نہ ہونے دے بلکہ صبر و استقامت سے کام لے مخالفت کا زور توڑنے کے لیے وہ ان کے ساتھ گل مل نہ جائے بلکہ اسلام نے جس کا حل تجویز کیا ہے وہ کیا ہے عجت کہ مسلمان اپنے عقیدے اور عمل پر پختہ رہے اور اس کو بچانے کے لیے وہ ہجرت کرے اپنا علاقہ گھر بار چھوڑ دے یہ ہجرت کا واقعہ ہمیں سبق سکھاتا ہے یعنی جو اسلامی سنہ ہجری ہے یہ نہ تو کسی انسانی برقری اور تفبوق کو یاد دلاتا ہے اور نہ ہی شوقت و عظمت کے کسی واقعہ کو یاد دلاتا ہے بلکہ یہ واقعہ ہجرت کی مظلومی اور بے قتی کی ایک ایسی یادگار ہے جو سباعت صبر و اشتہانت اور راضی پر عضائے الاحی ہونے کی ایک زبردست مثال اپنے اندر پہنا رکھتا ہے واقعہ ہجرت بتاتا ہے کہ ایک آدمی جو مصائد و عالم کا شکار ہو تکلیفوں اور پریشانیوں میں گھیرا ہوا ہو وہ کیسے اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے یہ سبب واقعہ ہجرت ہمیں سکھاتا ہے اور اسی طرح مسلمان اگر ہجرت نقوی کے واقعہ کی طرف دائرانہ نظر دوڑائیں تو انہیں واضح نظر آئے گا کہ مکہ میں مسلمانوں پر ارسل حیات بند کر دیا گیا وہ ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے تو کفار کو اسلام کا یوں پینبنا ہضم نہیں ہوا انہوں نے مسلمانوں پر جنگ مسلط کیے ہے بدر کا مارکہ ہے عہد کا مارکہ ہے بدر میں ان کے شکر قتل ہو گئے سردار ستر گرفتار ہو گئے سیڑیا دے کے انہوں نے چھڑوائے پھر وہ بدلہ لینے کے لیے لی جائے بدر کا کامیاب نہیں ہو سکے مسلمانوں کا نقصان تو اس میں لیکن آخر ان کو منہ کی کھانی پڑی اور وہ واپس با بھاگے میدان میں ٹہر نہ سکے پھر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان اس طرح سے ہاتھ نہیں آتے تو بلت کے پکڑ کا اتحاد بنا کر وہ پہنچے مکہ سے چلے اور مدینہ میں آئے مدینہ کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو نیز کو نافذ کرنے کے لیے سندک ہو گیا رضبۂ اذا اتحادی قوتیں وہ ساری کی ساری جمع تھی مسلمانوں کو مٹانے کے لیے لیکن اللہ سبحانہ ہوا سہارا نے ان کے منصوبے کو بھی خاص میں مٹا دیا اب افر کے اتحاد نے بھی اس کو کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ رضب احزاب کے نتیجے میں ارد گرد کے جتنے بھی یہودی قبائل سے اللہ سبحانہ کھانا ہوا نے مسلمانوں کے آگے پر نگو کر دی غنائم کا اموال مسلمانوں کے پاس وہ آنے لگے اور عمارت اسلامیہ پھلنے پھولنے لگی اور غنائم کے مالوں سے مسلمانوں کی معاشی حالت بھی بہتر ہو گئی رجوہات کا یہ سلسلہ چلتا رہا حتہ کے اللہ رب العالمین نے بغیر لڑائی کیے مسلمانوں کو مکہ بھی دے دیا کچھ اسی قسم کے ہیں ہر طرف سے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کو جمع ہیں گھیر گھیر کر مار رہے ہیں چاہے برما کا معاملہ ہو کشمیر میں ہو فلسطین میں ہو عراق میں شام میں جدھر بھی دیکھیں مسلمان کس کا چلا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف سازشیں یمن میں دیکھ لیں سعودی عبو بھی جنگ میں جھونکا ہوا ہے اب ہجرت کا واقعہ ہمیں کیا یاد دلاتا ہے کہ ہم نے اس طرح کے حالات میں صبر و استحکامت اختیار کرنی ہے اور اپنے مشن پر ڈٹے رہنا ہے اور اللہ سبحانہ و ہوا سعالہ کا جو وعدہ ہے وہ انشاءاللہ اللہ پورا ہو کے رہے گا وَلَا وَلَا وَأَنتُمْ تُمْ مُؤمنين. تم نہ دکھاؤ غم نہ کھاؤ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب آنے والے ہو قرح نکلو اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو کافروں کو بھی تم نے زخم لگائے آج اگر تمہیں زخم دے رہا ہے تو یاد کرو تم نے کفر کی کتنی بڑی بڑی قوتیں توڑی دیوارے برلن کس نے گرائی ہے اس کا چہرہ انٹر سروس انٹیلیجنس کو جاتا ہے آئی ایس آئی پاکستان کی ایجنسی روس کو کتنے شکست تھی اس کو کس نے پارا پارا کیا اس کا چہرہ بھی آپ کے ساتھ اور امریکہ کو افغانستان کے اندر کس نے منہ کی کھیرائی یہ بھی سارا کچھ آپ کے ہاتھ ہاتھوں کا اگر تمہیں زخم لگ رہے ہیں پاکستان کو اگر اندرونی حالات آج کل اس کے خراب ہیں اور تو خیر بہت مشر ہو تو دشمنوں کو بھی کسی طرح کے زخم لگے ہیں وہ تلکل ایام ندا رخا یہ دن ہے کہ ہم ان کو لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں اللَّهُ الَّذِينَ مِنْ وَاللَّهُ لَا يُعْدُ تاکہ اللہ تعالی جان لے کہ حقیقی ایمان والا کون ہے اور تم میں سے اللہ تعالی شہیدوں کا انتخاب کرے اور بارموں کو اللہ پسند نہیں تو اللہ تعالی کا وعدہ قائم ہے کہ یہ جتنے بھی کافل تحادی ہیں یہ سارے پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور شکست خوردہ ہو جائے تو اسلامی سال نو کا آغاز سال ہجری کا آغاز وہ ہجرتِ ندوی کی یاد دلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا دین نہیں بلکہ یہ قربانی سیاسی سداکاری عزت انسانی کے تحفظ بنی نو انسان کی آزادی اور ان کے حقوق کی حفاظت کا دین ہے یہ دین غموں اور پریشانیوں میں آنسو بہانے اور رونے دھونے کا دین نہیں ہے بلکہ یہ جرت و ذکالت کی داستانیں رقم کرتا ہے اخوت و بھائی چارے کی تاریخ قائم کرتا ہے اور, کرتا ہے اور اشار و قربانی کی ان نقوش چھوڑتا ہے لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم بظاہر مسلمان مسلمانوں کا ایک گروہ مخصوص طبقہ ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ اسلامی سال کا آغاز ہی وہ رومے دھونے سے کرتے ہیں سال جو ہی شروع ہوتا ہے ان کا رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اسلام کی تاریخ میں رونے کھینچنے کے سوا کچھ ہے ہی نہیں جبکہ اسلام اس کام سے نہ کرتا ہے رونا پیٹنا ماتمو بین کرنا نوتا کا نہ ہونا شریعت کے منع ہے بٹ یہ کریں صاحب اللہ علیہ وسلم کا فرماتا ہے جو رخار پیستا ہے گرے بان چاپ کرتا ہے جاہریت جیسی آوازیں نکالتا ہے وہ ہمیں ہم سے نہیں ہے اصل و نوخا کرنے والے لوگ ہیں کاش یہ اپنے بڑوں کی باتیں کی مان دے کے ان کے بڑوں نے بھی ایسا کام کرنے سے ان کو منع کر رکھا ہے وہ بھی ماتم و نوہا کو ممنوع اور ناجائز قرار دیتے ہیں اور جو رواقع کا ہم نواہ ہو کر ماتم و نوہا میں شریک ہو جاتا ہے ان کے بھی بڑے نے ان کو روکا ہے حلالا نے میں رنا علی ابا دو سو 256 پر کہتے ہیں نبی کی وفات پر انہوں نے یہ کرے مات کہ اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا جزا فرق ہونے سے نام نہ کیا ہوتا تو ہم رو رو کے آنکھوں کا پانی ختم کر یہ دن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو واقع اپنا امام کہتے ہیں نا امام معصوم ان کے ہم امامت کا درجہ نبوت سے بھی اونچا پھر اسی طرح جعفر کر رحمہ اللہ اسے بھی امام معصوم قرار دیتے ہیں ان کا قول شروع کافی میں پانچویں جیل سفا ایک سو ستاسٹھ میں اللہ ہوا صاحلہ پہ فرمان والا یا اچین کا اس کی وضاحت میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر حومی مخاذرات آپ کے پاس آئیں اور وہ آپ سے وعدہ کریں چوری نہیں کریں گی جنا نہیں کریں گی ان میں سے ایک بات کیا ہے والا یا اچین کا فیمہ میں آپ کی نا فرمانی نہیں کریں گی پر صادق فرماتے ہیں کہ معروف سے مراد یہ ہے کہ عورتیں اپنے کپڑوں کو نہ کھاڑیں چہرے نہ پیٹیں واویلا نہ کریں میت کے پیچھے سیاہ ماتمی لباس نہ پہنے اور اپنے بال نہ بکڑے پھر بریلوی تبقہ جو شیوں سے زیادہ تاز یہ نکالتا ہے ان کے موجد ہم اگر خان بریلوی صاحب ان کی کتاب ہے حکام شریعت شاہ اول کے صفحہ نمبر سترہ پہ لکھتے ہیں کہ یہ کتنے بھی کام دن بھر میں ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے سوگ ہیں یہ تمام کام سوگ ہیں اور سوگ حرام ہیں انہوں نے بھی اس کو حرام کہا ہے اسی طرح ان کا ایک چھوٹا سا لکھانا ہے تازیا داری تازیہ داری اس کے صفحہ نمبر پندرہ پر کہتے ہیں کہ یہ تازیہ داری اس پر نظر و نیاز بداطیہ اور ممنوع اور نجائز یعنی و نوحہ افسوس سوکھ اس سے منع کیا ہے شریعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے بڑوں نے بھی روکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلا ہر کسی عورت کے لیے کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے مرد کی بات ہی نہیں عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی میت پر وہ تین دن سے زائد احداث کرے ہاں آمد پر تین چار ماہ اور سات دن تک احداز احداد کو کہتے ہیں تر زیب و زینت جینت زیب و زینت خوبصورت نہ بنیں اچھے کپڑے نہ پہنیں میک اپ نہ کریں بنے سمرے نہ بس سوب کا تصور اسلام میں ہے آج تو کوئی فوت ہو جائے مرد بھی تین تین دن تک وہ بچھا کے چوڑیاں اور بیٹھے رہتے ہیں چٹائیاں بچھا کے گلیاں افسوس کر رہے ہیں مردوں کے لیے یہ کام ہے ہی نہیں اور عورتوں کے لیے بھی بیٹھنا نہیں ہے صرف زیب و زینت کو ترک کرنا ہے ابن ماجہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام ضلع اللہ علیہ انفکر کرتے ہیں, ہیں کہ کننا نرن سے ان کا آلیہ کیخمی ہی بس سُنا کرا نیلا ہوں مینر آ میت کو دفن کر دینے کے بعد میت کے گھر میں جمع ہونا ان جمع شدہ لوگوں کے لیے کھانا پکانا ہم اس کو نوحہ شمار کیا کرتے تھے نوحہ حرام ہے صحابہ کلام فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میت کے گھر میں جمع ہونا میت کو دفن کرنے کے بعد دفن سے پہلے جمع ہو سکتے ہیں جمع ہوں میت کو جنازہ پڑھیں اور دفنائیں اس کے بعد سید کے گھر جمع ہونا اور جمع شدہ لوگوں کے لیے کھانا پکانا ہم اس کو نوحے میں سے شمار کیا کرتے تھے اور نوحے کو شریعت میں حیران کرتے تو یہ اسلام نے سکھایا ایک عورت رو رہی سید بخاری کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صدر کی ترکیب کی حوصلہ کرو صبر کر کہتی ہے جو مجھ پہ گزری ہے تج پہ پیشتی تو پتا چلتا بعد میں اس کو سوجی نے کہا یہ تجھے جو منع کر رہے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے پھر خالی بھاگی آئی کی مجھے پتا نہیں چلا کہ آپ ہاں سے اب میں صبر کرتی ہوں آپ نے فرمایا اتنا محبت اور خود نہ صبر وہ ہے جو پہلی چوٹ کے وقت کیا جائے رو پیٹ کے تو سارے صبر کرتے تھے رونے دھونے کے بعد اخیر میں سب کا ہی صبر ہو جاتا ہے یہ کوئی صبر نہیں صبر کیا ہے کہ جب بندے کو چوٹ پر لگے اس پر جب مصیبت آئے اس وقت صبر پہ یہ سب کا اس کی کیا حالت ہے پندرہ سو سال ہو ابھی تک وہ ان کا افسوس ہی ختم نہیں ہو رہا تو دین اسلام یہ چیزیں نہیں سکھاتا محرم الحرام کو اللہ سبحانہ سعالی نے رونے پیٹنے کا اور تعزیت تعبیت داری جو ہے اس کی تازیہ داری اور تازیہ نکالنا اس کا مہینہ مقرر نہیں کیا بلکہ اللہ سخن تعالیٰ نے اس کو اشہر حرم میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے شہور اشہر کتاب اللہ جو والارض اصلم آباد کو جب سے اللہ نے زمین و آفمان کو پیدا کیا ہے اللہ نے مہینوں کی تعداد بارہ رکھی ہے اس میں سے چار مہینے غربت والے ہیں اور یہ دینیں سیم ہے فلا سلنگی نا ان کو صاحب جن میں تو غربت والے مہینے ان کی عزت اور ضرمت اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں نیکیوں کا ثواب اور برائیوں کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے شخصیت کی وجہ سے جگہ کی وجہ سے اور وقت کی وجہ سے نیکی اور برائی کا اجر بڑھ جاتا ہے مثال کے طور پر دیکھیں آپ دنیا میں جہاں پر بھی گناہ کے بارے میں سوچیں نہیں لکھا جائے گا معلوم سے تکلنا پختہ ارادہ کرنے گناہ کرنے کا ارادہ لکھا جائے گا لیکن اگر گناہ کا اس ارادہ حرم نے کریں اللہ کا فرماتے ہیں نیب ہومن آزادی آزاد دیا جائے گا اس کو جو اس نے جڑید تھی ہی لہاد ہے صرف جڑے ارادہ کرے کا ہم اس کو مسو عذاب دیں گے گردنا عذاب دیا جائے کیوں حرم بڑی اعلی جگہ ہے مسجد حرام میں نماز ایک پڑے ثواب ایک لاکھ کا ملتا ہے نیکی کا ثواب بھی زیادہ برائی کا گناہ بھی زیادہ شخصیت کے قبر ہونے کی وجہ سے بھی اجر بڑھ جاتا ہے مثال تمہر ہوں فرمایا نہیں اصل میں کوفا ہے شخص کیا نا یوگا اصل حل آزاد ہوں تم نے سے جو بھی برائی کرے گی حاشی والا کام کرے گی اس کو ڈبل آزاد ہوگا تو ہمیں یقین کن وساں اس پہ نقطہ ہا اجرا مرا نیکی کرو بھی اجر بھی ڈبل ثواب بھی ڈبل لسنا تھا عید تھا تم عام اور جیسی اور دیں وقت وقت کی وجہ سے بھی ثواب بھر جاتا ہے جیسے محرم الحرام ہی کو لے لیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کے مہینوں کے بعد افضل سفر بعد رمضان سیام السو المحرم اللہ کے مہینے محرم کے روزے افضل ترین روزے ہیں رمضان کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ دیکھ لیں نیکی کا ثواب زیادہ اور برائی کا گنا بھی شخصیت کی وجہ سے جگہ کی وجہ سے رفت کی وجہ سے اجر میں اضافہ ہوتا ہے نیکی کے بھی اور بدی کے بھی محرم الحرام کے مہینے کے روزوں کو افضل ترین روزے قرار دیا یہ عربت والا مہینہ ہے غربت والے مہینے کل چار ہیں سلاخ متوالی آن مسلسل آتے ہیں اور محرم راجا میں مغر اور ندی دینا اور چوتھا مہینہ رجستا ہے یہ جمعہ سانیہ اور شعبان کے درمیان یہ چار مہینے اللہ نے حرمت والے رکھے احترام والے عزت والے پھر ترین اے نام میں نوحا ماتم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام اور پھر صحبہ کرام پر سب و شدن ان کو برا بھلا کہنا بہت بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے کچھ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں اور اللہ کی نا فرمانی جہاں پر ہو رہی ہو وہاں پر جانا اور ان کے ساتھ بیٹھنا ان کو سننا اللہ سبحانہ کھانا ہوا تعالیٰ ہیں ام نہ کم اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو انہیں جیسے ہو جاؤ گے ان کے ساتھ نہ بیٹھو کچھ اور کام کرے تو ٹھیک گناہ والے کام میں تم ان کے ساتھ چپ کر کے بیٹھے رہو گے ان نقو ادھر اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے محرم الحرام کے انومی روزوں کے علاوہ جو عاشورہ آسو راہ کا روگا اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا روزہ رکھنے کا رمضان المبارک کے روزے فرد ہونے سے پہلے یہ روزہ فرض تھا اس طرح کے سعید بخاری کے لیے دو ہزار پانچ میں ہے اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے جب فرد گئے تو یوم عاشورہ کے روزے کو دخل قرار دے دیا گیا صحیح بخاری کے لیس نمبر دو ہزار بیس پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو پتہ چلا کہ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں موسال علیہ, علیہ السلام کی نجات کی خوشی میں سے ان کے غلط ہونے کی خوشی بھی آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا تھا کیوں اہل کتاب کی شروع شروع میں موافقت کرتے تھے آخر اسلام میں مخالفت شروع ہوئی آپ کو پھر کہا گیا کہ یہ تو وہ دن ہے کہ اس دن یہود بھی روزہ رکھتے ہیں اس کی تعلیم کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا لفی ٹلافا بے لسومتا اگر میں آئندہ سال کا زندہ رکھ رہا تو نومی محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر گیارہ سو چوتیس ہے تو رسول راستہ بندہ فرمان للاقا بے لسو منت یہ تاریخ کو بدلنے کا اعلان ہے تاریخ تبدیل کر کے کے روزے کی قبیلت آپ نے بیان فرمائی تھی کہ یہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے آپ دسویں محرم الحرام کا روزہ رکھتے رہے ہیں. لیکن جس سال آپ فوج ہوئے آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ صاحب ہوتا رہا رم الحرام کا روزہ رکھوں گا کچھ لوگ کہتے ہیں آپ نے نامی کا روزہ رکھ نہیں کیا نا تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ عدد میں اثر ہوتا ہے عجد میں اثر ہوتا ہے یہ اپنے ماں کبل اور ماں بعد کی نفی کرتے ہیں جب نب سے بول دیا تو سامن اور عاشر کی نفی ہو گئی نہ دسویں کا نہ گیارہویں کا نہ آٹھویں کا اس کی نفی ہوگئی لاسوند میں ساس لاتے ہاں محرم الحرام کے سارے محرم کے کے اس قابل نہیں روزے رکھتے ہیں لیکن وہ روزہ جو ایک سال کے گناہوں کا گفتارا بنتا ہے وہ کیا ہے پہلے دس کا تھا پھر نو کا مقرر کیا کے حسر کی وجہ سے یہ ماں قبل اور ماں بھی اپنے ہاتھ نفی فی ہوگی اصول ٹھیک تھی کسی بھی کتاب کا یہ چوکی کلاس مجھے اس سال کتاب لگائی ہے تفہیر الوصول الى قبنی ہل الصول اس میں ہی آپ دیکھیں یہ اصول اور خان آپ کو مل جائے کہ اعداد وہ حسر کا فائدہ دیتے ہیں اس کی آپ سادہ سی مثال میں سمجھیں آپ کے علاقے میں ہر سال اس سال کے دور پہ تیئیس مارچ کو جسا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تیئیس مارچ کو چونکہ حکومتی بھی کچھ سرگرمیاں ہوتی ہیں تو سرکاری لوگ ادھر مسلوک ہوتے ہیں چھٹی اچھی ہوتی ہے لیکن ان کے اپنے پروگرام تیئیس مارچ کے حوالے سے منعقد ہوتے ہیں آپ اعلان کرتے ہیں کہ اگلے سال ہم ہاں یہ جلسہ چوبیس مارچ کو رکھیں گے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تیئیس اور چوبیس دو دن جلسہ ہوگا یہ صرف چوبیس کو ہوگا صرف چوبیس کو ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا ہے لائن بوقی کیابلوم لَا لَا سے آپ اگر میں آئندہ سال جیتا رہا تو نانگی کا روزہ رکھوں اس رضی احمد کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے وقالی کو یہودہ ہو بیٹا ہو یومان آشورا کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو اس اسے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو جس کو بنیاد بنیاد بنا کر وہ کہتے ہیں کہ نو دس یا دس گیارہ مقرر کا روزہ رکھنا چاہیے لیکن وہ روایت گئی ہے اس میں راضی ہے محمد بن عبد الرحمن بن ابھی ریلا محمد بن عبد الرحمن بن ابی ریلا یہ ابن علی لیلہ ذریع ہے سیب و ہونے کی وجہ سے یہ ابن عبی لیلہ اور اس کا باپ والد عبد الرحمن ابن عبی لیلہ دونوں کا نام سند میں ابن عبی لیلہ کے نام سے ہی آتا ہے محمد کو بھی ابن عبی لیلہ اور عبد الرحمن کو بھی ابن علی لیلہ کے نام سے ہی ذکر کیا جاتا ہے عموماً سند میں ان کے اعلیٰ کی جدعال کرتے ہیں اس سے کچھ لوگوں کو دھوکہ لگا انہوں نے سمجھا کہ یہ شاید عبد الرحمن ابن ابھی ریلا اور کچھ لوگوں نے اسے روایت کو اس پہ ہی سمجھ لیا جس کی بنا پر انہوں نے یہ موقع اپنایا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن ابھی لیلہ ان کی روایت کی وار سے یا صحابہ بہرام سے اور محمد ابن الرحمن ابن ابھی لیلہ جو ہیں ان کی روایت نچلے سبقوں سے ہے اور اس صرت میں جو ابن ابھی لہلا ہے وہ نیچے ہے یہ ابن ابھی لہلا محمد بن عبدالرحمان ابن ابھی لہلا ہے جس کی وجہ سے یہ روایت ذہیل ہے تو جب روایت ہی مار میں اقتدلا سے خارج ہو گئی مسئلہ ختم ہو گئی پھر سیدنا عبد اللہ عباس وضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے سوال کیا گیا کہ کا چاند شروع ہو گرنا شروع کر دے وہ روزے کی حالت میں سب یعنی نامی محرم کا روزہ رکھا پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے روزہ رکھتے تھے فرمایا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے روزہ رکھا کرتے تھے تو یہ مسلم کی حدیث نمبر گیارہ سو تینتیس اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں روزہ نامی کا رکھا نہیں لیکن عزم کا اظہار کیا تھا ارادہ ظاہر سنایا تھا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم سمیم کو حقیقت واقعی سے تعبیر کر دیا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کا ہی روزہ رکھا کرتے تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم مصمم یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے آپ فرما رہے ہیں قابلن لأسو من یہ محرم الحرام کے فضائل ہیں لیکن کچھ لوگ محرم الحرام کے اس فضائل کو اسے کچھ پھینک کے آشنا ہونے کی وجہ سے اور اس کے حرم میں شامل ہونے کو بھی نہ جاننے کی وجہ سے اس کی رشن اور برکتیں سمیٹنے سے معلوم رہ جاتے ہیں ودعات و خوراکات کی دلکل میں سمجھ جاتے ہیں اور صحابہ صحابۂ اللہ راہ مجمعین یقین خرفیہ پر تبرابازی کا دور شروع ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اہل سننا میں شامل قرار دینے والے لوگ بھی وہ ان سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور حقیقت بات یہ ہے کہ اسلام کے نام لیوا تمام سر گروہوں میں سے صرف اور صرف اہل الحدیف ہی وہ گروہ ہے جو صحابہ رام رضوان اللہ کی علی بجنائی کی کسی بھی قسم کی تنقید نہیں کرتا اور نہ ہی ان کی شان میں گلوف کرتا ہے باقی سارے تنقید کرتے ہیں اور ان میں سے تنقید کرنے والے کچھ ایسے ہیں جو فوج حالات میں غلط کر جاتے ہیں صحابہ سیرام کو بیوقوف کہنے والے ستی بھی ہیں غیر قطعی ستی کہتے ہیں سمجھدار ہو مسلمان کے آنے اور غیر قطعی جو سمجھدار نہ ہو جو سمجھدار نہ ہو اس کا کیا کہا جاتا ہے پاگل بے وقوف صحابر شران روان ابا کے لیے کے بارے میں ایسے بات دیکھنا فلاں صحابی غیر فتی تھا فلاں صحابی غیر فتی تھا یہ بھی تو ہی ہے صحابہ کے کا اور پھر اسی طرح سے کئی صحابہ کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ ان کی ابھی قلب ماحت نہیں ہوئی تھی یعنی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اسلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں تو ان کی کو کیفیت نہیں یاد رکھیں کہ صحابہ کے رضوان اللہ کے عبد الجنعین سارے کے سارے برابر ہیں جس نے بھی اسلام کی حالت میں لگے ترین صلی وسلم سے ملاقات کی اور اسلام کی حالت سے ہی اس کو وفات ہوئی وہ صحابی ہے اور تمام سر صحابۂ کرام کل عدود و رضی اللہ حدود اور پھر واقعہ کربلا کو بنیاد بنایا جاتا ہے جبکہ صحابہ کرام میں سے کسی کا تعلق اس واقعہ کے ساتھ ہے ہی کوئی نہیں واقعہ کر بلا آپ ان اللہ اللہ کی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور لوگوں نے جو پروپی دندا دیا ہوا ہے وہ کیا ہے بہرحال محرم الحرام میں جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے ایک تو نو محرم کا روزہ دوسرا محرم الحرام کے اتنے زیادہ ہو سکتا ہے نفل روزے و کثرت یہ افضل ترین لوگ ہیں یہ عشر حرم میں سے ہے تین مسلسل آنے والے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے تو اس کی حرمت کو ذہن میں رکھیں اور گناہوں سے اجتناک اور نیکیوں کی طرف زیادہ ہو جانا ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کی حرمت واقعہ کربلا کی وجہ سے ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ لفظ اٹھانا ہوا تعالیٰ تو کیا فرماتے ہیں اتنا عزت شہور اتنا شہرن سی کا دلہ ہی یوم واقعی اور بہادر جب سے اللہ نے زمین و اسمان پیدا کیے ہیں کتاب اللہ میں مہینے بارہ میں سے چار گرمت پالی تو واقعہ کربرا کے ساتھ کسی مہینے کی حرمت کا کوئی تعلق نہیں بلکہ اس کی حرمت اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر ہو ہے اور اہل جاہریت بھی ان کی تعین کیا کرتے ہاں وہ کچھ ایسا کر لیتے تھے کہ وہ جاہل لوگ تھے جاہلی معاشرے کے لڑائی جھگڑا شروع کرتے چار سو چال چار سو چال لگے رہتے اور لڑائی کے دوران اگر حرمت والا مہینہ آ جاتا تو پھر کیا کرتے کہتے ہیں کہ اس سال ہم اس کو حرمت والا نہیں مانتے اگلے سال مانیں گے محرم محرم تین مہینے ہے نا حرمت والے سے. لڑائی شروع کیوں بھی رجب کے پاس سے لے کے رمضان گزر گیا سوال گزر گیا لیکن زکاط کے شروع ہونے تک لڑائی ختم نہیں ہوئی کہتے اس سال ہم زکات کو حرمت والا نہیں مانتے اگلے سال زکاد کو حرمت والا مانیں گے اس سال ہم ذو سجا محرم اور سفر کو حرمت والا مانیں گے وہ اس طرح کیا کرتے تھے اللہ نے فرمایا یہ حرم جو حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا ہے یہ کفر میں اداسہ ہے کافر لوگ ایسے کیا کرتے تھے ایک سال غرمت والا مانتے اگلے سال نا مانتے مقصود کیا ہوتا لی وا فیرو عزت ناحرم اللہ تاکہ جو اللہ نے حرمت والے مہینے مقرر کیے ہیں ان کی تعداد پوری کرنے وہ گنتی پوری کرنے پہ رہتے تھے کبھی کوئی مہینہ حرمت والا بنا لیا کبھی کوئی غربت والا بنا لیا لیکن اہل چاہریت ان کو حرمت والا مانتے تھے یعنی ان کی حرمت کا تعلق بعد کے واقعات کے ساتھ نہیں بلکہ شروع سے لے کے ہی ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا بڑا دلچسپ ہے وہ بھی سن لیں بات ختم ہو گئی یہ اضافی بات بتانے لگا ایک منکر حدیث کے ساتھ مناظرہ تھا میرا اس کو میں نے پوچھا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ مہینوں کی تعداد بارہ ہے اس میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں تو بتاؤ چار مہینے حرمت والے کدھر ہیں یا سب اپنی مرضی سے مقرر کریں گے میں نے کہا اللہ نے فرمایا ہے سی کتاب اللہ کتاب اللہ میں ہے ہم تو حدیث کو کتاب اللہ مانتے ہیں قرآن بھی کتاب اللہ ہے حدیث بھی کتاب اللہ ہے دونوں کتاب اللہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ قرآن کی نسل ہے پھر جس طرح قرآن کی تلاوت ہوتی ہے حدیث کی بھی تلاوت ہوتی ہے بد قرآن آیات اللہ ہی حکمت کی بھی کلاوت ہے قرآن کے ایک ایک لفظ پر دستیاں ملتی ہیں حدیث پر بھی ملتی من جا دل ایسا عشر خالہ ہوں اشروم خالی پڑھنا سوبھاؤ کا کام ہے نا نیکی ہے حدیث کا ہر لفظ پڑھنا نیکی ہے من جا دل ایسا عشر خالہ ہو اشروم خالی خا لس نے کدھر بھی ملتی ہیں وہ حدیث میں تو ہے تم حدیث کو مانتے نہیں بتاؤ کدھر ہے کہتا جی مسلمانوں کی مدد سے شورا مقرر کرے کہ غرمت والے مہینوں کے بارے میں شورا فیصلہ کرتی ہے ردگی رقب ال ربانی جمعہ الا جما ثانیہ چار مہینے یہ غرمت والے ہیں اگلے سال شورا بیٹھے اور فیصلہ کرے نہیں رمضان شوال جی کا گل حجی یہ چار مہینے جو عرمت والے ہیں تو ہاں بالکل ٹھیک ہے وہ امرو ہم شورا بینا ہم مسلمانوں کا کام آپ نے مشاورت کے ساتھ کہہ پاتا ہے حالانکہ یہ کام مسلمانوں کا باہم نہیں ہے شورا کیا ہے امرو مسلمانوں کا معاملہ جبکہ یہ کیا ہے دو نفر کو لے لاتا تو ادھر مسلمانوں کی شورا نہیں کرتی جب اس نے خیر یہ بات کہی کہ شورا فیصلہ کرے گی اور آگے پیچھے کر لیں میں نے اگلی ایس پڑھائی نے کہا یہ کام تو کافروں کا جس کو نہیں شروع کر دیا ہے منازرہ ختم میں نے کہا یہ قرآن سے ثابت ہو گیا کہ تم ہو تو کا فروخت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرتے سے نا تو من کرے دستی کہنے لگا کہ ہم ان کو آگے پیچھے کر لیں گے شورا جیسے کہے گی ویسے کر لیں گے تو بہرحال یہ ایک بملن مجھے بات یاد آ گئی میں نے کہا آپ کو بتا دیں آپ کے فائدے کی ہے ان اللہ کام آئے گی چلیے سوال کیا ہے اسلامی مہینے کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اسلامی مہینے کا آغاز میں اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے یہ سوال بھی فہم کا زوال بن گیا ہے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اس کے بارے میں میں نے سیری عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ والی جو روایت پیش کی ہے یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اپنا وہ جو فصل باری ہے فصل باری میں جو اس کی ترتیب ہے صحافی اس کے مطابق میں آپ کو اس کا نمبر بتا دیتا ہوں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, دیتا ہوں. اچھا سوفگی کے دار میں جنازے کے بعد زمین پر بیٹھنا ہے اجتماع لگانا جو خزما ہوں یہ نہیں کھاپت جہاں مرضی بیٹھیں بیٹھنے کا کوئی مدحثہ نہیں ہے زمین پر بیٹھیں یا آسمان پر بیٹھیں یہ آپ کی اپنی ہمت ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے گھر اجتماع نہیں لگانا اکٹھ نہیں کرنا اس کو نو سی میں سے شمار کیا گیا ہے ان کے لیے بات آخری تاغیت کے لیے مجیت کے دشن کرنے کے بعد تعدیت کے لیے مجھے کے گھر جانا ہے ان کو دباحدین کو حوصلہ دینے کے لیے ٹھیک ہے جائیں اور واپس آ ادھر اس طرح کچھ بنا کے اس طرح وہ بیٹھ جاتے ہیں حکا چڑھ رہا ہے دور روپے کا اور کچھ پہ کچھ لگ رہے ہیں اور غیبتیں چگلیاں ہو رہی ہیں اور کیا یہ محسوس افسوس رکھنے کے لیے بیٹھے ہیں اور پھر جب کوئی نیا آتا ہے چلو جی کلام بخشو پڑو پھینکے آپ یہ کام ہے رجا کے روحوں کے متعلق بھی ورزی ہے اور محرم کے متعلق سے رمضان کے بعد افضل ترین روزے وہ ہیں محرم الحرام کے روزے رمضان کے بعد افضل ترین روزے محرم الحرام کے روزے جلحجہ کے جو پہلے داخل ہیں اس کی فضیلت اور انداز میں ہے وہ ہے کہ دنوں میں سے کوئی بھی دن ایسا نہیں کہ جن میں کیا گیا نیک عمل اللہ سلخانہ تعالی کو ان دس دنوں میں کیے گئے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہو جلحجہ کے پہلے داخل ان کے بارے وہ مطلق ہے اس میں رونے کی بات نہیں اور ہے صرف دس کی بات کہ وہ افضل ترین ایام ہے تمام پر کاموں کے اور محرم میں یہ رمضان کے روزوں کے بعد محرم کے روزے جس کی جو, جو فریت ہے وہ رمضان کے روزوں کے بعد ہے اور جو ذو الحجہ کے داخل میں اس میں کیا ہے اضلاطلا مطلف طور پر ولی جہاد فی صبیر حجا کے جہاد فی صبیر بھی اللہ جرم خورا جا کی حفصی و مادی ہی والا مرجح ویدانی کا دن وہ مطلق ہے یہ مقید ہے تو آرو ختم ہوا جو کہتے ہیں کہ نو اور دس کا اس روایت کی وجہ سے کہتے ہیں مسلم کہ احمد والی وہ ہی گئی ہے محمد ابن مار مسلم والی ہمارے مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی عمل پیش کرتے ہیں ان کا ایک قل پیش کرتے ہیں کہ جی نو ठीक ہوتا رکھو ٹھیک ہے یہ صحابی کا جو فول ہوتا ہے یہ وہی علاحی میں کتنا بھی تم ان سے او لیا فلی لمبا چکرکاروں وہی اللہی کے سو کسی چیز کی پیر نہ کرما چدرکاروں نے ساتھ ہی بھی کہا کہ تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے اب دیکھیں میں نے کہا تھا اشارہ کیا تھا اس بات کی طرح کے صحابہ کرام کی تنقید اہل حریم کے سوا باقی سب کرتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ لوگ مبالغہ آرائی کرتے ہیں صحابہ کی شان میں مبالغہ دی کرتے ہیں اب صحابہ اکرام کی شان اتنی بڑھا دینا کہ نبی کی شان سے بھی اونچی کر دینا یا ان کو نبی کے برابر درجہ دے دینا یہ غلوب ہے صحابی جتنا بھی افضل اور اڑلا اور فضیلت والا دل نہیں ہے صحابی صحابی نبی کی جتنی بھی فضیلت ہو جائے نبی خدا نہیں ہو سکتا اللہ کے برابر کا درجہ نہیں ہے صحابی کا درجہ نبی کے برابر نہیں ہے نبی ناطے پہ وہی ہے نبی جو بولتا ہے وہی ہو جاتا ہے اللہ کا فرمان ہو نبی کا فرمان ہو وہی ہے صحابی کا فول فول وہی نہیں ہمیں حکم دہ ہے وہی کے ہے ان کا جو وحی کے مطابق ہے. نبی وسلم کے فرمان کے مطابق مطابقان الٰ یسوم یہ مانیں گے اور جو نبی کے فرمان کے موافق نہیں وہ نہیں مانیں گے کوسی باتیں حاضری لگا دیا